موجود ہے ہر امت کا اسی پہ قیاض کرتے ہوئے امتحان ہوا ہوگا اس طرح قبر کے اور آخر کے تمام احوال تمام امتوں کو شامل ہے ہر امت کا حشر ہونا ہے دیگر چیزیں ہونی ہے ضروری نہیں کہ ہر امت کی خاص خاص ہر موقع پہ حدیث آئے تو اس لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ دیگر امتوں کا قبر میں امتحان نہ ہو بلکہ ان کا بھی امتحان ہوگا ایک بھائی نے ابھی سوال میں سے پوچھا آگے کہ جو تلقی المیت کا میں نے مسئلہ کیا تھا یہ اس پہ اعتراض بیان کیا ہے یا یہ صحیح ہے شاید وہ سمجھے نہیں سیاق کیونکہ ہو سکتا میں نے واقعی بیان نہ کیا ہوگا میں نے ایک خالی آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے تو جواب اس کا جو بھائی نہیں کور کر پائے یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے ایسا طرح کرنا مریت کو یقین کرنا میں نے کہا کچھ تو کہا لیکن لکھا ہے کتابوں کے اندر لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ بے اصل بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایک صحابی کو دفنایا تو جو آس پاس لوگ موجود تھے ان سے کیا کہا سلو لہ التھی تک فہم نہ اپنے بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے جو سوالات ہیں وہ آسان فرمائے اس کے لیے معاملات میں نرمی فرمائے اس کو توفیق عطا صحیح جواب دینے کی اس طرح کی ثابت قدمی کی دعا کرو خبر کے سوال کے حوالے سے بے شک اس سے ابھی سوال ہو رہا ہے جو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے وہ عمل نہ کرے بلکہ اس کی جگہ دعا کرنے کا حکم نے میت کے بارے میں تو کسی کو یہاں قاصل نہیں ہے کہ وہ مردے کو خطاب کرے اور اس سے باتیں بتائے اور گویا نوز اللہ اس کے جواب سن کے وہ جواب دے دے گا یہ بات صحیح نہیں ہے اور بالکل جائز نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے یہ مطلب وہی ہے کہ لقل متا بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو آپ کے حدیث کے الفاظ آئے ہیں منکانہ جرنا جس کا آخری کلام دنیا میں یہ ہوگا کہ لا اللہ اس کلم توحید پر زبان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اعتماد کے ساتھ جو دنیا سے رخت ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو تلقی کی یہ ہے کہ وہ یقیناً ایک تکلیف کے عالم میں ہوتی ہے انسان تو اس وقت کا ذہن بھی اور وہ پریشانی میں ہو تو جو آس پاس لوگ موجود ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بھائی کا آخر وقت آ گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ سے لا لاہ دلا کر گرد کریں اور اسے بھی کہیں کہ آپ ہی پڑھو اور اس میں کچھ یہ بھی لکھا کہ کچھ جگہ پہ دیکھا گیا کہ وہ میئر سے بہت سخت الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھو کرنا پڑھو اور کہیں دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے جواب میں کہہ دیا کہ میں پڑھا تو کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے وہ ایک مشکل حالات میں ہے تو سب لوگ جو آس پاس ہیں وہ کرنے کا ورز کریں اور اس سے کہیں میرے بھائی کرنا پڑو محبت سے آسانی کے ساتھ اس کو یہ تلغیم کریں تاکہ دنیا سے جاتے وقت اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو اور اس کو وہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے ایک اور سوال بھائی نے کیا تھا وہ بھی میں نے جواب دیا تھا ضمن لیکن میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ اگر کسی بدا کی کسی خرافاتی شخص کی کوئی اچھی علامت نظر آئے ہمیں اس کے انتقال کے وقت تو اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کہ بابر شافی رحم اللہ سرماتے تھے کہ اگر میرے سامنے یہ جو ہوتے ہیں جوٹی کرامات والے لوگ خاطر صوفیہ کا ذکر کیا تھا انہوں نے کسی کا ذکر کیا تھا کہ یہ اگر اڑ بھی رہا ہو نا میرے سامنے یہ پانی پہ چل بھی رہا ہو تو میں اس کی تصدیق نہ کروں لیکن عام بندہ جو یہ حضرت جو تھے پانی پہ چلتے بغیر کسی جوتی کے ہاں اس طرح وہ حضرت القع جنا رحمہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی ہمارے یہاں کراماتیں مشہور ہیں وہ اس کونے سے اس کونے تک چلے گئے ایک سیکنڈ میں اور اس میں اس میں تو بے چارے وہ اپنے لوگوں کو اسی کے ذریعے مروخ کرتے رہتے کہ یہ فلاں یہ عالف تھے یہ فلاں حضرت تھے یہ فلاں ولی تھے ان کی یہ کرامت تھی وہ کرامت تھی اور پھر ان کی طرف منسوخ کرنا بدعات و کرافات لوگوں بتاتے ہیں تو ایک عام بندہ بولتا ہے کہ اتنی بڑی کرامات تھی انہوں نے کہا یہ کام کرنا چاہیے پھر تو یہ کرنا ہی چاہیے تو ان لوگوں کی جو کرامات ہیں وہ ایک آزمائش ہے ان کے ماننے والوں کے لیے ان کے مکتبیوں کے لیے ہمارے یہاں جو ضابطہ ہے کرائٹیریا ہے وہ اس کا عمل ہے اگر یہ اچھی علامات کا ظہور ہو رہا ہے اس کا عمل اچھا ہے ہم اچھی امید رکھیں گے اور میں نے آپ کے بات کے آغاز میں کہا تھا کہ جو اچھی علامات کی جو بات ہے یہ قطعی نہیں ہے کہ کوئی بھی اچھی علامات کا ظہور کا مانا یہ ہے کہ وہ جنکتی ہے یہ نہیں یہ ہمارے یہاں ایک گمان ہے ایک اچھی علامتیں کا ظہور موت کے وقت ہونا یہ ایک قطعی بات نہیں ہے بلکہ ایک اچھا اللہ سے امید رکھنا ہے کہ بھائی فلاں شخصی کس اس حالت میں موت آئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تو یہ مسئلہ یہ واضح ہے کہ اب بدار خود بات نہیں ہم نے کبھی اس کا وہ لیا ہوا ہے کہ ہم ضروری کہیں کہ کوئی جب ہی ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو توفیقہ فرما دے وہ ہدایت پہ آ ہو اس طرح اس کے کی وجہ سے اس کا فائدہ ہو جائے مختلف اگر وہ میں لوگوں کو بداد کی دعوت دینے والا شخص تھا تو علماء نے یہ بات اظاہر کی ہے کہ اس کی اچھی علامات کا ہے انہیں لوگوں نہ گائیں کہ میں اسی طرح میرے مواحد تھا اگر میں لگے کہ وہ موت کی تکلیف کے اندر سخت اس کے عالم میں تھا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی پورا بڑے عالم تھے لیکن اچھے عالم تھے مطمبے سنت تھے لیکن موت کے وقت ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی سمجھے کہ ہم سمجھیں گے تاکہ عام ادا اس سے پریشان نہ ہو تو یہ جو مولیت کے ساتھ جو ہیں اس کے وہ اس کی سپورٹ ہیں ہمارے سامنے اس کا جو تھراس ہے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے ہم اس کو اگر لگائیں گے کہ یہ صحیح تعلیمات چھوڑ کے گیا ہے تو اچھے لوگوں میں تھا اگر یہ غلط تعلیمات چھوڑ کے گیا ہے تو پھر جتنی کراماتوں کا زور ہوتا ہے ہمیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی یہ اس کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے ٹھیک ہے نا چل کچھ نہیں فرمائیں گے اس بارے میں لوگ پوچھتے رہے تھے سارے بات ہے اچھے دو سال میں بات تو کری ہے لیکن اضافہ آپ اس میں کریں اچھا اچھا اچھا آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قبر کی آزمائش سے گزرنا نہیں ہوگا انبیاء کرام کے بارے میں سب سے پہلی بات آتی ہے کیونکہ وہ شہرا سے افضل ہیں شہید اس آزمائش سے بچا ہوا ہے یقیناً آزمائش کا میں نے بتایا تھا مانا ہے قبر کے سوالات کو نبی کے بارے میں تو سوال ہو رہا ہے اس کی قوم سے تو ان سے کیسے سوال ہوگا اور یقین انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تبال کی طرف سے موفق ہوتے ہیں مصدد ہوتے ہیں ان کی اللہ خاص ان کے اوپر ہدایت فرماتے ہیں تو وہ اس قسم کے سوالات سے کسی طرح سے بھی وہ نہیں ہوتے کہ آزمائش سے بولنا پڑے ان کو اس قسم کی شرح کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ کہ ہر مومن اس کی قبر میں آزمائش ہوتی ہے شہید کی نہیں ہوتی مطلب یہ بات اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنی تھی کہ شہید کی جی قبل میں آزمائش نہیں ہوتی تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر مومن کی آزمائش تو ہوتی ہے شہید کی نہیں ہوتی تو فرمایا آپ آل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اللہ فتنہ اس میں صحیح کی صحیح روایت ہے کہ جو تلوار کی جو تیزی تھی تلوار کی جو چمک تھی اس کے سر کے اوپر یہی اس کی آزمائش کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر ڈٹا رہا اور اس حالت میں وہ موت سے ڈر کے بھاگا نہیں بلکہ وہ اللہ کے راستے ڈٹا رہا جبکہ اس کے سر پہ تلوار کی جو تل تیز دھار ہے وہ چمک رہی تھی اللہ کے راستے پہ کہا دینے والا ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی حدیث پڑھی تھی جو اللہ کے راستے میں بحرت ذہن بڑھے گا اس کا آخری حصہ کیا تھا وہ او کہ وہ قبر کی جو آزمائش ہے اس سے وہ پناہ میں آ جائے گا جمعے کے دن آفات پانے والا اس کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے حدیث میں تھوڑا کلام ہے محافظین کا لیکن میں نے ذکر اس لیے کی کہ آپ لوگ بہت سی کتابیں پڑھیں گے علما کی شخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے تو وہ ذکر کر دیں گے تو ایسی بات کو ہم سختی سے رب نہیں کے کہہ میں کو اس کے میں تو یہ چار جو وہ لوگ ہیں جو کہ قبر کی آزمائش سے نہیں گزریں گے چوتھے میں اختلاف موجود ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا کافر کی قبر میں آزمائش ہوگی یعنی یہ جو سوالات جو ہو رہے ہیں تین ہم سب جانتے ہیں وہ کافر تو اس پہ ایمان ہی لے کے نہیں آتا تو کیا یہ اس سے سوالات ہوں گے جو کلمہ گو مسلمان ہوں گے باغ بے عمل تصویر ہو یہ قبر کے سوالات ان سے ہونے سوال ہے کہ نہیں ہے کافر تو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے نہ دین کو مانتا ہے تو کیا اس سے بھی یہ سوالات ہوں گے یا خالی یہ کلما گو لوگوں سے اس میں سوالات ہوں گے اس میں کچھ علماء کہہ دیا کہ کافر سے سوالات نہیں ہوں گے لیکن جمہور کا موقع یہ ہے اور صحیح موقف یہ ہے کہ اس سے بھی سوالات ہوں گے حدیث کے الفاظ ہیں وہ ام المنافق و القافر میں نے روایت پڑھی تھی سارے تفصیل کے ساتھ اردو میں اس میں کہا تھا کہ منافق و کافر شخص جو ہوگا اس سے جب کہا جائے گا تو وہ کہے گا یعنی اس کے اوپر یہ اقبام حجت ہے اس سے اس کے سامنے یہ چیزیں آئی تھی وہ حق اس سے چھپا نہیں تھا اب جانتے جس حق چھپا تھا وہ اہل عراب ان کا مسئلہ الگ ہے وہ آپ لوگ ساتھ پڑھیں گے جنت و نار دی والے کے اندر عرا. کافر جو کا چھپا ہوا نہیں تھا تو وہاں پر وہ کہا ادری تو معلوم یہ ہوا کہ کفار بھی شامل ہے اس قسم کے سوالات کے اندر اور بروایا اللہ تعالیٰ نے فلنس قیامت کے دن جن لوگوں کی طرح رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان لوگوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا تو نقیز کہتے ہیں قیامت کے دن کا سوال بھی ثابت ہے ان کے تو یہ سب کچھ توبیر کے طور پہ ان کے مزید اتنا حجر کے طور پہ یہ سب معاملات کافروں کے ساتھ بھی ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ بغیر کچھ پوچھے بغیر کسی حساب کے وہ ڈائٹ جھان میں جا رہے نہیں معذرت اس سب مراحل سے ان کو گزرنا پڑے گا اور اس سب مراحل کے اندر ان کو ناکامی اور ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اس سوال یہ ہے کہ یہ بھی ایک تفصیل طلب سوال تھا لیکن میں جو خبر کے سوالات کرنے والوں کا میں نے ذکر کیا تھا جو آئیں گے ان کی ایک روایت کے اندر کیفیت کا ذکر بھی آتا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک حدیث کے الفاظ پورے بیان کرتا ہوں ازرقانی کے الفاظ میں نے جو خاص ان کے کی نوٹ کیے تھے لیکن جی ملکانی اسودانی ازرقانی شاہد تو یہی بچانا میں کوئی حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں شاہد اس میں یہی ہے جو محل شاہد ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فرشتے آئیں گے ان کی بڑی سخت کیفیت بیان دے دی کہ وہ کالے ہوں گے اور نیلے ہوں گے اب اس کالے اور نیلے کے تفسیر میں علماء میں دو دور کچھ نے کہا کہ اتنا سخت ان کا سوال ہوگا کہ وہ نیلے کی طرح لگے گا کچھ نے یہ کہا اس نے کہا کہ وہ خود کالے ہوں گے ان کی آنکھیں سخت نیلی قسم کی, کی آنکھیں ہوں گی یہ بھی ایک ہولناک ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہولناک منظر ہے اور کچھ علماء نے کہا کہ ہم اس اسے توقف کرتے ہیں جس کا کہ کالے اور نیلے تو اس کا توقف ہی بہتر ہے کہ اللہ عالب اس سے کیا مراد ہے کہ ان کی صحیح کیفیت کیا ہوگی عملی بات ہم سب کے لیے کیا ہے کہ وہ جو بھی اس قسم کا سوال قبر, قبر, قبر میں کرنے والے آئیں گے ان کی بڑی سخت اور ایک ہیبت ناک قسم کی کیفیت ہوگی اب جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں جو غیر مکلف ہیں مجنون ہیں اس قسم کے لوگ ہیں کیا ان سے بھی قبر کا سوال ہوگا سوال اچھا ہے کہ نہیں یہ جو بچے جو ہیں چھوٹے سے بچے کیا ان سے بھی قبر کا سوال ہوگا سلا سولحی کے آثار اور اقوال سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی قبر کا سوال ہوگا ابو حرائن رضی اللہ عنہ کا اثر ثابت ہے کہ جو بچے کی چھوٹے بچے کی نماز پڑھا رہے تھے اس کے بارے میں کہا کہ لم یا بس سو القط یہ الفاظ ہے جو ہیں کہ وہ بچہ چھوٹا سا تھا اس میں برائی کا کیا ہی نہیں تھا آپ نے پھر بھی اس کی جنانے کی نماز میں دعا کرائی اللہم من عذاب القبر یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے یعنی جو آزمائش کے بعد عذاب ہوتی ہے تو نعمت ہوتی ہے تو اس کو عذاب قبر سے بچا لے تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ عمومی احادیث کی روشنی کے اندر ہوگا ایک روایت میں ہے وقعی جو بچوں کی دعا پڑھتے ہیں واقعی آداب القبری و فطر تک کہ اللہ اسے بچا قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے تو غیر مقلق جو بھی ہیں یقینا ہم ان کے لیے عام ایک دعا کرتے ہیں لیکن وہ بھی اس پروسیس سے آپ کہہ سکتے ہیں گزرے سوال یہ تھا جو محترم صاحب نے کبھی شروع میں کیا تھا کہ اب کیا روح جب چلی گئی آسمان پہ دوبارہ جسم میں آئے گی پھر سوال ہوگا جی روح کے جسم کے ساتھ مختلف حالات ہیں. روح کی رسیف کے ساتھ مختلف حالات ہیں کوئی ایک حکم نہیں ہے اس میں میں ایک کو بتا دوں کی بات کیا اب جتنے بھی بہت سارے مشرقین ہیں آج کے زمانے میں جو مختلف مستقل قسم کے کام کرتے ہیں وہ کوئی دلیل دیں گے کہ ہم نے اولیاء اللہ کو کیوں پکارتے ہیں کیا دلیل دیتے ہیں وہ لوگ ہاں وہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے بلاحیا اندر ادین کی مطلب نہیں بوچھتے وہ میرے بھائی شہی زندہ ہے شہی سے افضل تھے ولی تھے کبھی تو زندہ ہیں وہ لوگ بھی زندہ ہے تو زندہ کے ساتھ تو دعا مانگ سکتے ہیں زندہ وہ تو پکا سکتے ہیں یہاں ضروری ہے وضاحت کرنا کہ زندگی جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی ایک عالم نہیں ہے زندگی کے مختلف عالم ہیں ایک وہ عالم ہے ارام بھی تو زندہ تھے اللہ تعالیٰ سب سے اہم جیسا کہ تم ہماری عبادت کرو گے ہمیں اس کا شعور موجود ہے آج کسان اپنی باتیں بیٹھ کر زندہ ہوتا ہے کیا وہ زندگی اور ابھی کی زندگی میں ہے اور آپ کی زندگی ایک جیسی زندگی ہے باقی بیٹری زندگی اور زندگی ہے دنیا کی زندگی اور زندگی ہے سونے کے دوران بھی سا کا زندہ ہوتا ہے کیا اس کا شاعر باقی رہتا ہے سونے کے دوران وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے خوف کے عالم میں بھی ہوتا ہے اور اٹھتا ہے تو دیکھا پسیدہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کے کچھ اثرات بھی ظاہری طور پہ اس کے رسن پر ہم نورما ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایک زندگی کی ہی ایک کیفیت ہے اسی طرح برزق کی زندگی اس کے الگ عالم ہے ہمیں برض و ادائیوں میں بحسود ان کے پیچھے برسخ کا عالم ہے جب تک یہ لوگ نہیں اٹھائے جاتے پھر صرف قیامت کی زندگی ہے کیونکہ کئیوں رحم اللہ نے مختصر طور پہ پانچ زندگیاں ذکر کریں ایک ماں کے پیٹ میں تو دنیا میں آنے کے بعد جس طرح میں اور آصم ہیں تو ایک سونے کے دوران کا عالم ہے پھر ایک برزخ میں ہے پھر قیامت کے دن اور وہ کے سب, سے سب سے کامل تعلق جو ہوگا جسم کے ساتھ وہ قیامت کے دن والا ہوگا اب برزخ کا عالم کیا ہے کہ جسم جو ہے وہ روح کے ساتھ جدا ہو چکی ہے لیکن کلی طور پہ جدا نہیں ہوئی اب یہ جو سوال اس سے اگلا آئے گا جو سب سے اہم سوال ہے کیا عذاب یا نعمت جسم کو ہو رہی ہے روح کو ہو رہی ہے یا دونوں کو اختلاف علما جی اختلاف محمد رحمہ ہاں ٹھیک ہے یار آپ لوگ بڑی شدت پسند ہو گئے پنو میں اختلاف ہو گیا اچھی بات ہے دیکھیں سب حضرت محبت سے اچھی بات ہے اس میں کیا ہے درد اختلاف محمد رحمہ اللہ کے ربی حدیث نہیں بہت وہ جھوٹی روایت خیر میں رہا تھا کہ جو حضرات کہہ رہے ہیں روح کو وہ کیا دلیل دیں گے آپ لوگ سامنے میں نے دو تین روایتیں پڑی ہیں کہ روح لوٹائی جائے گی جسم میں اس کو اٹھایا جائے گا اس کو بٹھایا جائے گا ہاں پسلیاں جو ہیں جب وہ ایک دوسرے مل جائیں گی روح کی پسلیاں آپ سے ملیں گی یا جسم کی کیفیت بیان کی جائے گی ہاں تو یہ یاد رکھیے یہ آلو سننا کا بہت اہم مسئلہ ہے ہمارا سیدھا یہ نہیں ہے کہ خالی جسم کو آرام ہوتا ہے اس لوگوں نے کہا کہ جسم میں ایک شعور ہو جائے گا ایسے بات نہیں کچھ اصر روح کو ہوگا جسم کے ساتھ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے نہیں ہمارے پاس واضح نفسوس ہیں اور تو آج روحی کہ اس کی روح جو ہے لڑائی جائے گی اس کے جسم میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روح کے جسم کے ساتھ مرنے کے بعد مختلف احوال ہیں کچھ احوال میں وہ اکیلے نعمت میں ہے روح کچھ احوال اوالے وہ جسم کے ساتھ نعمت میں ہے جس میں جسم آتا ہے کہ شوا کی روحیں جو ہے روحوں کا دکھاتا ہے وہ جنت کی نعمت سے کر رہی ہیں وہاں پرندوں کی اندر ان کی لڑے روحے روحے ڈال دی ہیں چونکہ یقیناً جسم اس کا دنیا میں ہے اور روح وہاں پر ہے تو ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جسم اور روح کے تعلقات میں مختلف احوال ملتے ہیں کچھ احوال میں روح جسم ایک ساتھ ہوتی ہے کچھ احوال میں روح جسم الگ ہو جاتی ہے مرنے کے فارم بات آپ نے پڑھی کہ روح فون اوپر جاتی ہے فرشتے استقبال کرتے ہیں تو وہ روح جاتی ہے جسم تو سامنے ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک شخص بولے گا آپ کہ ایک شخص کو جو ہے ہم تو کبر کھولتے ہیں تو جسم تو ویسے کیسا پڑا ہوا ہے کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ بہت سے دلی دیتے ہیں جو انکار ہے کرتے ہیں کہتے ہیں وہ تو جس ایسا کیسا پڑھا ہے کون سا آگاہ ہو رہا ہے بھائی جان تو ہم یہ بولیں گے کہ یہ جو عالم ورژ ہے یہ میرے لیے نہیں ہے یہ اس کا عالم برزخ ہے میں تو عالم مشاہدہ کے اندر ہوں نا بات سمجھ نہیں جس نے موت کو حاصل کر لیا ہے جس پہ موت واقع ہو گئی ہے اس کا شعور تو اثر اس کو ہو رہا ہے تم عالم برزہ کو کیسے قیاس کر رہے ہو عالم مشاہدہ کے اوپر تو تم قبر خبر کے دیکھ رہے ہو حقیقت کے اندر وہ مصر چھپایا گیا ہے اس میں اور بھی حکمتیں یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیوں عذاب قبر کا علم نہیں ہوتا اس میں اور حکمتیں کہیں ہیں لیکن نہیں کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو بندہ وہ عذاب ہی نہیں ہو رہا وہ ایک الگ عالم میں ہے برزخی عالم میں ہے ہمارے پاس وہ تواتر آیات و احادیث ہے یہ سب ایمان بالغیب کا حصہ ہے جس طرح ہم سب ایمانت پہ ایمان لاتے ہیں سمینا واتانہ روشنی میں اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے کہ بھائی خبر کھول عذاب نظر نہیں آ رہا کوئی سمجھنا نہیں کہ وہ عذاب نہیں ہو رہا اگر اس طرح عداب نظر آئے گا تو آپ بتائیے کہ کافر بچے گا دنیا کے اندر آزمائش بچے گی بھائی یہ جتنے مسلمان ہیں انہیں عذاب نہیں ہو رہا تھا بلکہ کھولتے تو باغات کھلے ہوتے ہیں آ رہی ہوتی ہیں یا کہ پھل کھا رہے ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں کو تو ہوئی کافر مرا ہے یہ تو بھائی آگ جل رہی ہے تو آزمائش کیا ہوئی یہ زندگی جو ہے علیہ حکم یہ زندگی تو آزمائش ہے اس یہ ظاہری جو معاملات نہیں ہے بلکہ یہ غیبی معاملات ہیں اور کا تعلق اخبار برسب کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں یہ ایک عام قاعدہ ہے لیکن اس کے کچھ استثناءات ہیں یہ میں جاننا چاہ رہا کہ کون کون سے مسائل ایسے ہیں جو قیاسن بھی عقیدے کے اندر شامل ہوئے ہیں لیکن ایک اجبانی قاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصول عقائد ہے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو ہم قیاس نہیں کرتے یہ ایک عام قائدہ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ عبادات میں قیاس نہیں کیا جاتا یہ بھی ایک اجبانی قاعدہ ہے من جملہ کچھ ایسی فروعات آ ہیں عبادات کے جہاں پہ استعمال ہوا ہے سر یہ ایک الگ ٹاپک ہے سال مطلب روحیں آ رہی ہیں اوپر آسمان بھی جا رہی ہیں آباس سے ملاقات بھی کر رہی ہیں شودا کی روحیں جو ہے وہ جنت کی نعمتیں بھی حاصل کر رہی ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر مومن کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر نعمت حاصل کرتی ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ قبر ہی جو ہے وہ ان کے لیے باغات بنی ہوئی ہے یہ تو یہ ایک مختلف احوال میں نے کہا نا یہ سب ثابت ہے یہ مختلف احوال ثابت ہیں ہمارے جو جو, جو احوال صحیح حاضر سے میں ملتے ہیں ہم ان پر سوینا واتا ہونا کے تحت ایمان لاتے ہیں روایت میں یہ ہے کہ صبح شام مطلب رونے کو دکھایا جاتا ہے جنت بالکل وہاں جنت سے اس کی نعمتیں آتی ہیں اس کے لیے جنت کسی کی ہی جو ہے کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس سے اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے اور وہیں سے اس کو نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں اس کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں کہا کہ یہ سب مختلف احوال میں شامل ہیں کچھ ہے کہ وہ جنت میں ہاں تو کیا وہ وہی جنت ہے سب اس کی جاری ہے اب یہ ایک اہم مسئلہ جو یہاں پہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں ایک آدمی آج مرا ہے اس کو خبر کاغذ آپ شروع ہوا ایک آدمی قیامت سے کچھ کچھ سال پہلے مرا ہے اس کو جب آج شروع ہوا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بیلنس نہیں ہو رہا انصاف نہیں ہو رہا ہے من بات فقط قیامت قیامت ہو جب انسان مرے گا پھر اس سے قیامت قائم ہوگی جب قیامت قائم ہو کبھی کبھی قائم ہوگی جب انسان مرے گا یہ تو دنیا کا برزخ کا عالم ہے دنیا اور آخت کے درمیان والا جو حصہ ہے اصل ہمیشہ کون سی ہے جو آگے آنے والی زندگی کے اندر اس کی مثال تو وہی ہو گئی بھائی آپ دنیا پہلے آئے ہو یہ غلط بات ہے یار میں کیوں پہلے نہیں آیا تو کسی سے کہ چار بھائی اتنے تم بڑے کیوں ہو بھائی میں چھوٹا کیوں ہوں میں تو نہیں مانتا چھوٹا ہوں میں بھائی تو بہت غلط کیا کیسے میں پالا کیوں نہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک دین ہے اللہ کی طرف سے ترتیب متعین ہر ایک چیز اس میں ٹھیک ہے نا تو اللہ والا خیال میں کوئی اتنا بہت بڑا اشکال ہے لیکن میں نہیں سوچتا نہیں سے کیا جواب دیا ایسے بندے کو کہ وہ لیٹ آیا ہے بعد آیا اللہ کی طرف سے یہ میں خیال رکھا جی نعمت کا بھی جیسے نیک لوگ تھے وہ نعمت میں زیادہ ہو گئے کم ہوگا اچھا اب ہم ایک مسئلے بات دیں جو میں چار سو تفصیل سے مسئلے بات کریں اس پہ ایک کتاب بھی ہے ظاہر پوری کتاب تو آپ کو نہیں پڑھائیں گے لیکن دو ہمارے سیشن کے تفصیل طرح مسئلے ہوں گے جو آپ لوگ کو بڑے پسند آئیں گے پہلا اے سی کا مسئلہ تو نہیں اے سی کا مسئلہ جی جی یعنی مرنے کے بعد درج کا بلند ہونا دیکھیں دریا جو ہے بلند ہوتے رہتے ہیں ان کی اولاد کے استعفا کرنے کی وجہ سے ان کے لیے ان کی طرف سے سب کا خراب کرنے کی وجہ سے لوگ ان کے لیے استعفا کی دعا کر رہے ہیں اس سب کے اثرات جو ہیں وہ مردے کو حاصل ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا اس کے حق میں قابو فرماتے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ جنت کے اندر ایک بندے کا رتبہ اونچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ یہ کی کیسے میرے لیے اونچا رتبہ مجھے حاصل ہو گیا تو پتا ہے کہ بے دعائے والدی کا لق یا بستفاء والا دے کا لکھ تمہارے بیٹے کی تمہاری دعا کی وجہ سے یہ لڑک میں ربا دیا تو یقیناً ایک سوری کی ہم جمع لہرت دو مسئلہ تصویریں پڑھیں گے ایک مسئلہ ہے کہ اصال ثواب اس کی کیا حقیقت ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کہ آپ سے ہر دوسروں سے پوچھے گا قرآن خوانیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں عیسال ثواب ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں کل کی ہوتی ہیں ہم تصویر سے پڑھیں گے کل شاء ابھی جو مثلاً تصویر سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ کتاب ہے بڑی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس کا عنوان ذہن میں رہے بہت اہم عنوان ہے, ال ال ہے. کتاب کرتا نام نوٹ کر کیونکہ اس کتاب کے نام میں ہی ایک اچھا پیغام کو پہنچے گا ال آیات البینات ابھی میں لکھی ہے ابھی میں نقل مارنا مانا نقل مارنا مانا فی عدم, عدم, عدم عين دال نہ ہونا ہے ادم فی آدم سبا سین میم الف آئین سبا الیات سماع الأموات عند <تصفح> نقل مرنا مرنا بأي من النبرانين بجوان نقل قررين بروسيون بي أطني الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية يتسقوا آي غاب عصن دشمان حنفية الحنفية عند الحنفية السادات ہاں یہ بھی لکھیے اسادات سید کی جمع ہے یہ تاریخی لقب الحناف کے لیے <سّن سلام> <سّن> یا یہ لکھنا ہے منع کر دیں گے لکھنافی یا اسادات اس کے مؤلف ہیں نعمان الالوسی مختصر ہے نعمان الالوسی الحنفی اب یہ کتاب ہے اس کی تحقیق کریے کس نے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحم اللہ اس کتاب کی تحقیق کریے آپ آپ میں سے کوئی جس کو عربی نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے نہیں آتی عربی کم بہت ہی کئی فلحال یللہ ہر ریکھی آتی ہے بس اتنے سارے نہیں نہیں آپ لوگوں کو تو آتی ہے آپ کو آتی ہوگی چلے آپ اس کا ترجمہ کریے کیا لکھا آپ نے آپ کریے اچھا پیچھے سے میں چاہ رہا ہوں کہ نئے شہر میں نظر آئے جو کہ اس دورے میں بہت سے نئے لوگ بھی ہیں جی یہاں سے بیس سے یہ مزدور بیٹھے ہیں یہ لالداری والے محترم جی جناب کوشش کریں اس ترجمہ کریں جی نشانیوں کی گئی بیان مہینہ سے بنا ہے کہ باز نشانیاں ٹھوس نشانیاں ادم کہتے ہیں نا وجود اور ادمباد موت کی جو ہے سما سما لکھا سما ہاں اس بارے میں واضح نشانیہ کے اموات نہیں سنتے عدم نہیں سنتے کن کے نزدیک احناف جو کہ سادہ سید کی جماعت مکرم احناف کی نزدیک واضح نشانیہ کے اموات نہیں سنتے اور لکھی کس نے حفی عالمین نے نعمان ابن مفسر شہید الالوسی الحنفی اب میں اس کتاب کو دکھا رہا ہوں آپ کے بارے میں کیونکہ انشاءاللہ اس کتاب میں ایک بڑا اچھا ہمارے انڈیا پاکستان کے حوالے سے بڑا کام آئے گا یہ کیونکہ آپ کے وہاں پہ لوگ جو ملیں گے وہ کہیں گے بھائی ہم مردے سنتے ہیں کبھی کبھی بکی میں ہوتے ہیں نا تو کچھ ساتھ سے بات چل رہی ہوتی اس بارے میں کہ ہم نہیں سنتے یہ ہماری بات ہے ہم اللہ سے مانگے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں ارے سنتے ہیں بھائی دیکھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی بھائی تو آپ ان کو بچارا کیوں ڈالا اندر بھائی نکالو ان سے کچھ خیر لوگوں سے ملے لوگوں سے بات چیت سن بھی رہے دیکھ بھی رہے ڈالا گا، اپنے ان کو اندر گیا کیا جرم کیا ملن اور دفنا دیا خیر ابھی اس کتاب کے سے ایک انشاءاللہ اچھا مسئلہ ہم لیتے ہیں اور اس میں دو تین جو شبہات ہیں ان کو پڑھیں پہلی بار قرآن کی واضح اس میں نص موجود ہے فرمایا رب عالمین نے یعنی یہ قبور کے حوالے سے خاص آیت ہے کہ میرا شبہ اللہ تبالا جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں آیت واضح ہے نہیں آیت واضح ہے کہ جو قبروں والے ہیں انہیں آپ اور میں نہیں سنا سکتے اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ سنوا دے کہ ملے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے ساتھ خطاب کریں ہم بتائیے مجھے خطاب کرنے کا ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں بیٹھا ہوں آپ میری بات سن لیں گے ہے نا ظاہری سماج سے بات سماعت کی کیا حد ہے یہ تو کبروں کے نیچے ہے اوپر اس کے ٹائر لگے ہوئے ہیں مٹی لگی ہوئی ہے اگر ہم کہیں یعنی وہ سنتا بھی ہے تو جو قبر سے چار میٹر کے فاصلے میں کھڑا ہوا شخص ہے وہ دل میں کہہ رہا ہے میری مغفرت سنوا دیں یہ سنیں گے وہ نہیں سنیں گے اگر ہم ظاہری سماج کی بات بھی کریں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قبر کی بالکل پاس آئے کھڑا ہو اور لاؤڈ اسپیکر لگا کے چیخ کے بولے شاید ہلکی سیوا چلی جائے میری یہ مفرت کر دیں بولے شاید تو شاید پہ آواز رہا ہے جائے بادشاہ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی کیا حد ہے مانوی سماعت کی کہاں کہاں سے سن سکتے ہیں وہ کہاں تک نہیں سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے سنا دیتا ہے لیکن آپ کو یہاں حاصل نہیں ہے کہ جو قبر میں ہیں آپ انہیں سنائے ایک وار اللہ تعالیٰ نے ان نقلا تو نو کہ بے آپ مردے کو نہیں سنا سکتے کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کا دل مردہ ہوں جو عمل مردہ ہوں گا ان کو آپ نہیں سنا سکتے لیکن اس میں برال اشکال نہیں ہے کہ تفصیلی طور پہ یہ معنی کیا گیا ہے کہ یہ تجویز دی گئی ہے اموات گفار کو اموات کی طرح تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کسی حقیقی چیز کی تجویز دے گا یا کسی غیر حقیقی چیز تجویز دے گا کہ دنیا کے اندر حقیقت ہے کہ بھائی وہ مردے نہیں سنتے اسی کو تجویز دے گا نا گفار یہ تو نہیں کہ مردے سنتے ہیں اور اللہ کہنا ہے غفار جو ہے مردے کی طرح جو نہیں سنتے بس میں آ رہی ہے اگر یہاں پہ تصویر دی گئی کافر کی حالت سے تو وہ جو ایک حاصل حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ مردے نہیں سنتے تبھی تو بات میں آئی کہ بھائی کفار مردوں کی طرح ہے کیونکہ ان کو کسی بات کا شور نہیں آتا لیکن یہ کیسی تصویر ہوگی کہ اگر بولیں کفار مردوں کی طرح ہیں کیونکہ مردے سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں پھر تصویر کی جو ایک موقع ہے اور اہمیت ہے وہ باقی نہیں رہی پس سمجھا آپ کو یہاں پہ ہم کہیں کہ دونوں معنی مراد ہیں نہظاہری طور پہ سنتے ہیں اور اگر ہم کہیں کہ مراد یہ ہے کہ کفار مراد یہاں پہ کہ ان سے تجویز دی جا رہی ہے تو وہ بھی نہیں سنتے ان کو بھی اثر نہیں کرتی یہ بات حقیقت بھی ثابت ہے اس کی اور اس مناسبت سے کفار کے بارے میں اگر بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی لکھی ہوئی نہیں آپ کو چاہے تو لکھ لیں کچھ چیزیں چھوڑی نہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چھڑی جائے آیت نمبر پینس جو ہے تیسری آیت جو ایک اور, سے اور بھی آئے تھے لیکن جو میں جگہ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ نوٹ کر لیں سرح کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ پہلی جو ہے وہ بائیس ہے یہ جی تیرہ چودہ کیا ہے مِن مَا مِن اور جنہیں اللہ کے راہ اگارتے ہو یہ کتبیر ہاں اللہ کہتے ہیں جو کھجور کی ہے یہ ہے کھجور کے سامنے کھجور کی ہوئی کو کیا ہے یہ دیکھیں یہ کھجور کھجور کی کٹلی ہے اب اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ اکبر واہ کیا ہے کھجور کیا ہے کٹلی اور کیا ہے یہ چھلکا کیا اس کی وقص ہے سرما دیں کہ جنہیں تم اللہ کے لابھ اکارتے ہو اتنی ملک اتنی بادشاہت ان کے پاس نہیں ہے اچھا آپ وہ بہت سے بولیں گے وہ یہ تو بتوں کی آئے تھے آپ پڑھنے والے اوپر یہ تو بتوں کے پاس اتنی بادشاہت نہیں ہے یہ تو یہاں دنیا کے نظام چلانے والے ہیں کتوں ہیں اور کیا ہے تو آیت نہیں ان کا رد آ گیا کہ یہاں پہ بات نہیں بتا رہے اگر تم انہیں پکارو گے تمہاری دعائیں نہیں سنتے یعنی یہ ارب العالمین بتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں سنتے کوئی دنیا میں ایسا بندہ دیکھا ہے جو بت بنا کے بولے یہ سننا شروع ہو گیا ہے یہ بہت سنتی ہے بدھ بنایا ابھی اس نے اپنے ہاتھ سے بولا یہ بت سنتا ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو بولے یہ بدھ سنتا ہے یہ اللہ کس طرح فرمان ان لا کو نہ دعا کو اگر تمہیں پکاؤ کہ تمہاری دعائیں نہیں سنتے نہ ہی نیک سولین کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی زندگی کے لوگ سنتے ہیں لوگوں زندگی تو لوگ سنتے ہیں یہ بات ہو ہی صرف اور صرف اموات کے بارے میں رہی بات سمجھے آپ لوگ نہ ہی بدھ اس سے امراد ہو سکتے ہیں نہ ہی نیک سالح اپنی زندگی میں اس سے براد ہو سکتے بلکہ صرف اور صرف بچا, نیک کی ہی اس آیت سے براد ہو سکتے سے بات سنی یہ مسئلہ اہم ہے آپ لوگ کے آس پاس کے لوگوں کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو جاننے کی کوشش کیجیے ان تداؤں لائے آسمو مس سجار وہ رکھو وہ انہیں پکارتے کیوں ہے لوگ کیوں پکارتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں پوری کریں اللہ اگر تم کہتے ہیں کہ سن بھی لیں تو دعائیں پوری کرنے پہ تو, تو قادر نہیں یہ ہے جدلن اگر ہم کہ جسے کہتے ہیں بالفرض مانا سب بولتے ہو بھی جائے ایسا جو تم کہہ رہے ہو لڑائی گڑھ نہیں سنتے اللہ تعالیٰ اس میں جازم نہیں کروا دی تم آ دعا کہ وہ سنتے ہیں اگر چلو یہ بھی مان لی جائے کیا ہے سمجھ پوری کرنے کے وہ جس کی جو پوری کر لیں ہمیں نفماف کر دیجئے مدد کر دیجئے مشکل خوشا حدت راوا داتا گنج بھیڑا وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں اس چیز کی آیا اور قیامت کے دن تمہارے انکار کر دیں گے بدھ انکار کریں گے قیامت کے دن یا اللہ ہم نے تو نہیں کہ یہ بھت کیا ہے قیامتیں گے انکا کرنے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا. سوالی ہی قیامت تمہارے عشر کا ہم نے نہیں کہا انہیں ہمیں بکارنے کو یہ کون کہیں گے اب جا کے خبیر اور اللہ جیسی خبیر ذات کے علاوہ اور تمہیں کوئی یہ بات نہیں بتا سکتا اتنی عظیم اور شان توحید کی آیت ہے ہم سب کے سامنے یہ ہمیشہ ہونی چاہیے تو یہ تین آیتیں انشاءاللہ واضح طور پر دراغت کرتی ہیں کہ ہم آپ ہمارے ہاں نہیں سوال ہے اور بھی کچھ سوالات آئیں گے وہ مجھ آتے ہیں دو چار حدیثیں ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی مردوں اور سب ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کا معنی کیا ہے اور ان جواب کیا ہے ایک حدیث جو آپ نے سب سے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو قتل کیا جو بڑے بڑے جو ان کے بادشاہ جب ان کو گڑے میں ڈالا گیا تو دو تین دن بعد جانے سے پہلے آپ نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ کیا تم لوگوں نے پا لیا اس چیز کو جس کا میں تم سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ میں سچا ہوں میرا تیز سچا ہے کیا تم لوگوں نے آج دیکھ لیا اس بات کو یعنی کہ وہ یقیناً اس عالم میں ہے کہ وہ اب حقیقت جان چکے ہیں عذاب وہ سب چیزیں شروع ہو چکی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر نے کیا کہا کہ رسول اللہ آپ ان ارواز سے کیسے جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں جن کی طرح روئی نہیں ہے کیسے بات کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تو آپ نے کیا کہا یہ میں انتم ہاں؟ کہ تم سے جتنا تم سن رہے اتنا ہی یہ لو سن رہے ہیں ہاں جتنا تم سن رہے ہیں اتنا ہی یہ لو سن رہے ہیں کچھ نے کہا بھائی سا مطلب یہ ہے کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ عقیلے کا مسئلہ تمام صحابہ کرام کو اور سنیے بات تمام صحابہ کرام کو حضر عمر رضی اللہ عنہ کو تیرہ سال مکہ کی زندگی چھوڑ دیجیے دو سال مدینہ کے بغیر جو ہے وہ سن دو ہری کے اندر ہوا ہے کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ خوشی خدو میں آ رہے ہیں قیامت کا ذکر سن کے مجھے <coughs> کچھ لوگ چہرے جو ہے نا وہ خوش و میں نظر آ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ مزید جو ہے آپ لوگ خوشو خدو کو رہنے دیجئے اور چست ہو جائے سب جاگ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی الام ورام تو ہے نہیں تو میں وہ تو چھٹی ہے کہ بھاگ کے بھاگنے کے لیے نہیں مطلب ہم جا کے رہیے ان شاء کوشش کیجیے کہ اس موضوع میں شامل رہے تھوڑا سا مسئلہ رہے گا اب کیا بات چل رہی تھی ہاں مکہ کی تیرہ سال اور مجھے منورہ کے دو سال یہ پندرہ سال تک ان سب صحابہ کے سب صحابہ گرام کا عقیدہ کیا تھا کہ مردے نہیں سنتے غور طرح بات ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بنیادی عقائد سکھا چکے تھے پندرہ سال ان سابق نے تربیت ہو چکی کی تھی جو آپ کے قریب حاشی ہوتے تھے قریب قریب سابق ہوتے تھے وہ سب کہہ رہے ہیں یاسول آپ کیسے کیسے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو نہیں سنتے ان کے ذہن میں کیا مستقر ہے کیا بیٹھا ہوا ہے کہ مردے اصل میں نہیں سنتے اسی لیے انہوں نے اس موقع پہ تعجب کا اظہار کیا تو مستند احمد کی روایت ہے نمبر نوٹ کر لیجیے مستند احمد کی روایت ہے چار 4863 4864 سکس تھری یہ مستد الامام احمد کی روایت چونسٹھ معذرت فور ایٹ سکس جل نمبر 8 <سن> سفا نمبر 469 سکس جلد نمبر 8 سفا نمبر 469 حدیث نمبر 4864 فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی قسم یہ لوگ اس وقت میرا کلام سن رہے ہیں تو اس حدیث سے دوسری حدیث کی تفسیر ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں یا ان کا تو عقیدہ یہی نہیں تم جو بات کر رہے ہو جو عجیب بات کر رہے ہو جو غلط عقیدہ ہے بلکہ یہ لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں حضرت عائشہ نے تو دوسری روایت پہ عائشہ نے کہا یہ جو روایت آئی ہے کہ تم کم سن، تم ان سے کم نہیں سن رہے یہ غم وغیرہ ہوا دونوں ردی اللہ کا بہت عائشہ کا یہی دعویٰ تھا وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا انہم الان یہ اس وقت جان چکے ہیں کہ جو میں نے کہا کرتا تھا یہ سچی بات ہے مطلب انہوں نے خطاب ہی نہیں کیا ان لوگوں سے بلکہ ایک عام بات کہی کہ یہ لوگ اس وقت جان چکے ہیں جو میں سے کہا کرتا تھا یہ حق بنے گا شکیے موقف تھا بات سمجھے علما کہتے ہیں روایتوں کو ہم مانتے ہیں اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اس میں معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مستقل سماج ان کی ثابت ہو گئی معنی یہ ہے جیسے کہ روایت نے آیا کلامی بے شک یہ لوگ اس وقت میرا کلام سن رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو فاہم تھی اس کا حل نہیں کیا کہ تم غلط بات کر رہے ہو تمہاری فاہم غلط ہے آئے بلکہ ہمیں عمر نے یہ آئے تھیں بڑی ان نے غلط تصویر میں ہوتا ہے آئے ہی بڑی اس موقع پر یعنی کہ تم نے غلط سمجھی ہے آیت یہ مانا نہیں ہے تمہاری بلکہ ان کا اصل استدال کو ثابت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس وقت بات سن رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ اس وقت بات سننے کا مقصد کیا ہے رواجیں ہے ایک جابر شخص ہو بڑا ظالم انسان ہو اسے ایک شخص جکڑ دیں آپ آ کے اندر اب چھوٹے لوگ بھی آگے بڑے لوگ بھی آگے سب اس کو بولے ہاں تم تو بڑے گمن والے بنتے تھے آج تم کچھ نہیں تمہارے ہاتھ بندے ہوئے پیقیناً اس کو ایک تکلیف پہنچے گی ایک عزیت پہنچے گی یہ یہاں حکمت ہے کہ وہ لوگ مکہ کے بڑے جابر بنتے تھے بڑے بڑے غلاموں کو عذاب, عذاب دیا کرتے تھے حفشی کو انہوں نے عذاب دیے تھے اللہ کے نبی کو اللہ تک عذاب دیے تھے آج اللہ تعالیٰ ان سے سنوا رہا ہے ذلت اور رسوائی کے طور پہ ان کو وہ او آواز پہنچ رہی ہے اور کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو او آواز سے کب تک وہ ان ہاتھوں سے اللہ کے نبی صدر کے صارم کو تکلیف دیا کرتے تھے عذاب دیا کرتے تھے آج وہ کچھ نہیں کر سکتے اور ان کو یہ آواز جو ہے یہ ازیت اور تکلیف کا باعث بنی بالکل بن واضح ہو گئی کیوں ہم نے خطاب کیا تاکہ ان کے اوپر ایک توبیق کریں ان کو ان کو ایک جن ان کو ایک عزیت پہنچائیں کہ اب تم لوگوں نے جو ہے صحیح معنوں میں اس کی حقیقت کو جان لیے تو مجھے امید ہے چالا آپ لوگ کو اس حدیث کے جوابات میں واضح ہو چکا ہوگا پہلی بات اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کی فہم یہ ہے کہ یہ عام سما نہیں ہے اس لیے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ آپ کیسے خطاب کر رہے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت کر دی کہ یہ اس وقت میری بات سن رہے ہیں تیسری جی جی تیسری بات جو ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت جو آخری جس میں وہ کہتی ہیں وہ ایک تفسیر ہے حدیث کی کہ اب انہوں نے جان لیا کہ جب مطلب کہا تھا وہ سچی بات تھی اس سما کا مسئلہ ہی نہیں ہے سننے کے والی بات ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے حقیقت کو جان لیا ہے یہ بیان کا مقصود تھا چوتھی بات جو ہے وہ کیا آخری بات جو کی تھی بھول گئے صاحب کیوں خطاب کیا گیا ابو اللہ خطاب کیوں کیا تاکہ ان کا یہ ان اس میں کی ذلت اور رسوائی کا مزید جو ہے وہ کھل کے سامنا ان کو کرنا پڑے کہ اس حالت میں بھی اب وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ عام کا شبہ لوگ بیان کریں گے آپ اس کا جواب اس دیجئے اب جلدی سے ہم دو اور بیان کرتے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کفار لوگ سنتے ہیں مسلمان لوگ نہیں سنتے ہیں جواب بن گیا تم آپ اس سے تو بہت الٹی چیز ثابت ہو رہی ہے اچھا دوسری جو ہے کو حجیز سنائی دے گی بھائی نے بھی پوچھا تھا اور بھی وہ پوچھ چکے ہیں کہ جب میت کو دفناتے ہیں جناب تو وہ قدموں کی چاپ جو ہے وہ سنتا ہے یہ حدیث صحیح حدیث ہے ہمارے ہاں اب کیا جا رہے ہیں مردے سنتے ہیں بھائی قدموں کی چاپ سنتے ہیں تو عجیب بات یہ ہے بھائی قدموں کی چاپ کا جو ذکر آیا اگر وہ مردے سنتے ہیں وہ تو اپنی جو بیویاں رو رہی ہیں ان کی آواز سن رہا ہے جو غسل دے رہے ہیں ان کی آواز بھی سن رہا ہے دفنانے کے لیے آ رہے ہیں ان کی آواز سن رہا ہے جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے اگر جب میتھ سنتی ہے تو قدموں کی چاپ کا ذکر کر کیوں کو سننے کے موقع میں دفنا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں گرا رہے ہیں پتھر گر رہے ہیں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں تو ہر چیز سن رہا ہے تو حدیث میں یہ آخری جو مرحلہ ہے قدموں کی چاپ پہ جو بہت باہت باہت ہوتا ہے عورتوں کے مار پیٹ اس کا نہیں بہت صحیح عورتوں کے رونے وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں پر ذکر نہیں آیا کہ سنتا ہے قدموں کی چاپ کا ذکر آیا جو بالکل ایک ہلکی سی دھیمی سی ہوتی ہے آواز کیوں بھائی تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سنوایا کہ اب تمہارے اہل ویال مال شان و شوکت جتنے لوگ تمہارے ساتھ آئے تھے سب کے سب اب چلے گئے اب تمہارے ساتھ کوئی نہیں بچا اب تمہارے اعمال بچے یہ سنانے کی حکمت ہے اس قدموں کی چاپوں کو جو اب تک تمہارے آس پاس جمگنٹا لگا ہوا تھا لوگوں کا دبنا رہے تھے لوگ غسل کر رہے تھے لوگ رو رہے تھے تازہ کر رہے تھے آوازیں ہو رہی تھی اونچی سب کچھ ہو رہا تھا تمہیں جہاں لے کے آ رہے تھے جہاں تھی نماز پڑھائی گئی تم کو لے کے آیا گیا یہ سب کچھ اگر وہ سنتے تو قدموں کی چاپ کے ذکر کرتے تو ماننے بھی نہیں بنتا بھائی وہ تو اس سے بڑی چیز سن چکا ہے قدموں کی چاپ کا چُھوا کیونکہ اب اس کا آخری وقت وہ آ گیا کہ اب اس سے سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے تو یہ اس موقع پر خاص طور سنوایا گیا تو خلاصہ یہ لمبا مسئلہ میں کروں اس کتاب کے اندر علامہ نومان آلوسی رحمہ اللہ نے یہی ترجیح دی ہے دو رائے ذکر ضرور کری ہے کچھ علماء کی رائے رہ رہی ہے کہ سن لیتے ہیں اموات لیکن تمام علماء کا اجماع ہے شیخ البانی نے اس کے مقدمے میں ذکر کیا کہ یہ خالی ایک مسئلہ فقی مسئلہ نہیں ہم کہتے ہیں خالی کہ جی کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں سنتے اس مسئلے کے اوپر ایک عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ بیس کر رہا ہے کہ اگر وہ سنتے ہیں تو ان سے دعائیں مانگنا جائز ہو جاتا ہے لوگوں کے تو نے کہا ہم کو اس لیے جو دروازہ ہے جو دروازہ یہ بند کرنا پڑے گا آپ خالی ہے بولیں جی مسئلے پہ جی اختلاف ہے جو کہہ رہے سنتے ہیں پھر وہ ان سے آگے نگائیں مانگیں گے ان سے آگے حادتیں مانگیں گے ان کے سامنے تو شیر نے کہا کہ تمام کا اجبا رہا ہے علماء کا پھر تو بات میں چلی باتیں کروں سے مانگنا وغیرہ کہ مسئلے میں یہ چیزیں نہیں کی میرے دور میں تو ان کا سب کا اجمار ہے کہ مردے کو پکارنا ہے حالت کے لیے پریشانی کے لیے شرک ہے اس پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا اور امت کے اندر بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ علامہ نومان آلوسی نے ان دو روایتوں کا ذکر بھی کیا اور بھی کچھ روایتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ جو اکثر جمہور سے گرمی بہت ہو گئی آپ لوگ سبھی خوشبو میں آ جانے میں لگ رہا ہے آپ لوگ گرمی نہیں لگ رہی شاید ایسی نہیں چڑی شیخ مردو جی کے سننے شی چوالیس اور پینتالیس ڈگری چل رہا ہے اور یہاں ماشاءاللہ اللہ سٹھ ڈے ہوئے بیٹھے دیجیے یہ اسی نے سن لیا شاید لوگوں کی بات خود بخود بند ہو گئی شیخ آپ دوسری شادی کر لیجیے سویرا ہوا تھا اچھا سب اس بار بات کر رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے دونوں علماء کی رائے ذکر کرنے کے بعد ترجیح کس بات کو دی ہے احناف کی نظر میں غلط رہی ہے احناف علماء کی نظر میں انہوں نے ترجیح کس بات کو دی ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ جو ان موقع پر احادیث ذکر ہوئی ہیں یہ ایک مخصوص سما ہے ایک, ایک خاص احوال ہیں عام حکم یہی ہے کہ وہ نہیں سنتے یہ ان کی ترجیح ہے اس کتاب کے اندر دو رائے ذکر کرنے کے بعد دی ابن اختبر جو ہیں وہ تیسری طرح کے قائل ہے وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں بڑی تفصیلات ہیں اور وہ ہے میں توقع کرتا ہوں وہ مسئلہ لگے کچھ نے کہا سنتے ہیں اور میں نے کہا یہ خیال رکھیے جو کہ سنتے ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ ان سے حالت پریشانی کے وقت مانگنا یہ شرکے کو فور اس میں کوئی اطلاق نہیں وہ ایک سننا نہ سننا ہے یہ فکی مسئلہ ہے کچھ اس طرح کی عدلہ کی بیس پہ کچھ نہ کہا دو تین چیزیں ثابت ہو گئی گئیں تو جب سننا ثابت ہو گیا مطلع خان لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ کشمیر کو ایک جو دلیلیں اور دیتا ہوں ایک حدیث مشہور ہے کہ جو شخص بھی اپنے بھائی کی کمر کی زیارت کرے اور دنیا میں وہ جانتا ہوگا اس کو جب وہ پہنچتا ہے سلام کرتا ہے میت کے اوپر تو وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے یہ روایت مشہور ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلہ سلسلہ میں ذکر کی ہے ہاں یہ ضعیف روایت ہے ضعیفہ کا مطلب کیا ہے ہمارے ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ضعیف کا تو اور خیال کیا جاتا ہے اگر ابا جان ضعیف ہو جائے تو گھر نکال دو گے ابا کو ہاں بھائی سنیل بول رہے آپ صحیح روایت صحیح روایت ہے صحیح روایت تو اور زیادہ بزرگ والی روایت ہوتی ہے اس کا مزید ملے مزاق نہیں کرا سکتے ہیں یہ بولتے ہیں لوگ ہاں تو اس لیے میرا یہ شرشتہ کا روایت ہے اس میں عبد الرحمان اس کا جواب بھی سن لیجیے ہاں کسی شیخان صاحب نے یا کسی اور نے کہا کہ بھائی جب ضعیف ہے ابا ضعیف ہے تو ان کے اوپر کتنا پوچھ ڈالو گے اچھا ایک اور بات دیکھیے اکثر یہ قاعدہ دیتے ہیں جو کہ موضوع من گھر روایت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں تو موضوع مطلب کیا ہے وہ تو جھوٹی روایت ہے اس کا بھی کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا اگر کوئی نوز اللہ بولتے بھائی کہ تمہارے ابا ہیں وہ تو ابا ہی نہیں ہے وہ اصل میں ان کو تھوڑی کرام کیا جائے گا تو موضوع کیا ہے من گھر بناوٹی ہے وہ تو حدیث ہی نہیں ہے بھائی اس کی مثال غلط دے ہو تو وہ تو حدیث ہی نہیں ہوئی تمہارے ابائی ابائی ابائی چاہت مطلب آ رہے ہیں آپ کے وہ تو جو تین ہیں وہ جھوٹے ہوں گے ان کا تو اکرام ہی نکل جائے گا وہ ثابت ہی نہیں تو کسی طریقے سے بلکہ ان کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا اس میں صنعت میں کون سا راوی ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلم نام کا راوی ہے جو کہ متفق عرب ہی ہے اس صنعت کے اندر وہ تو یہ روایت ثابت نہیں ہے اب جو ہے السلام علیکم احلط دیا مسلم کی روایت ہے خبر کی اجازت کرتے ہیں تو کیسے تم پہ یہاں کے رہنے والوں خطاب ہو گیا ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ اگر خطاب سنے غور سے جواب خطاب ہونا کیا اس بات کی دلیل لکھے اب اگلا سن رہا ہے خطاب ہونا اس بات کی دلیل اگلا سن رہا ہے چاند لکھنے کی دعا میں حدیث میں کمزوری ہے لیکن وہ جو مخالفین ہیں وہ صحیح مانتے کیا آتا ہے رب بھی ورب بک اللہ میرا رب اور تمہارب اللہ تعالیٰ چاند کوئی بات سن رہا ہوتا ہے جو کہا تمہار تو, تو یہ تو ایک اموات کی زیارت کے موقع پر ایک اس حالت کو بیان کرنا ہے کہ گویا تم وہاں سامنے ہو تم پہ اللہ کی سلامتی ہو اس میں کوئی دخل ہے نہیں کہ وہ سب روحیں جمع ہو آپ کی بات سننے کے لیے یہاں پر وعلیکم السلام کہنے کے لیے ایسی بات نہیں بلکہ سلامتی یہی دعا, دعا ہے ایک رحمت کی تو سلام ایک ہوتا ہے خطاب کرنے کے لیے ایک سلام ہوتا ہے دعا کے لیے نمازیں <تص> پڑھتے ہیں السلام علیہ والا عباد اللہ الصالحین دنیا کے جتنے نیک بندے ہیں آپ نے دیکھا اس دنیا میں نیک بندہ کوئی بول رہا وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیا کر رہے ہیں بھائی دنیا بھر لو نمازیں پڑھ رہے ہیں السلام علیہ ود اللہ صحالین تو کہیں نہ کہیں سلام کر ہی لو میرے اوپر تو میں سب کے جواب دے رہا ہوں کسی کو دیکھا سر بولتے ہیں بات سمجھے سمجھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی اور لگنے بندوں پر تو یہ سوری کیا آپ اس سے السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو سلامتی ایک دعا ہے ایک خطاب ہے جو میں آپ سے ملتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیکم کہ آپ کا سلامتی اس میں خطاب بھی ہو رہا ہے دعا بھی ہو رہی ہے ورنہ کبھی کبھی وہ خالی جیسے آپ بیٹھے ہو ہمارے اردو ادب میں بھی ہوتا ہے ارگی بھی ہوتا ہے ہم کہیں اے ماتر سلام مثال کے طور پہ اے ماتھ سلام کے سامنے موجود ہوں اب ویسے دعا کر رہے ہیں ماں کی عظمت کو سلام مثال طور پہ تو کہیں اس میں خطاب کا معنی نہیں ہے ضروری نہیں کہ وہ سننا شروع ہو گئے یہ ایک حالت بیان کی جا رہی کہ گویا وہ ماں سامنے ہیں تو ہم ان کے سلام تھی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے احساس میں نہیں شامل کہیں بھی کہ وہ اپنے خطاب جو سننا شروع ہو گئے حضرت ابراہیم نے بدھوں سے خطاب کیا تھا نہیں کیا قرآن میں آیا ماں لکملہ تن کیا ہے تمہیں تم بولتے نہیں تو خطاب کرنا دلیل کہ وہ تھے ان کو ہاں ہاں سمجھی تو ہونے سے دلیل نہیں بنتی کہ وہ سننا شروع ہو گیا اگلے کو وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے تھے کہ تم لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے تم لوگ بولتے نہیں ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے خطاب کیا کیا کہا اللہ ہی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ ہی تو نفع دیتا ہے نہ ہی تو رقصان دیتا ہے رائت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں قبل تو اگر میں نہیں دیکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تجنے بوسہ دیا جو ہرگز بوسہ نہیں دیتا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کیوں کر رہے تھے خطاب اس سے مقصد تھا جو آس پاس کے لوگ موجود ہیں ان تک پیغام پہنچ جائے کہ اس کو بوسہ دینا اس لیے نہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے نقصان دیتا ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے سننا نبوی ہے ہم اس کو اسی لیے انجام دیتے ہیں تو خلاصہ کیا ہے اس خالی خطاب ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اگلا جو ہے وہ سننا شروع ہو جاتا ہے دلیل وہ نہیں سنتا قدموں کی چاپ اس وقت سنوائی گئی کہ اب تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا اب تم قبر میں اکیلے رہ گئے ہو اب فرشتے آئیں گے تم سے سوال کرنے کے لیے تو قدموں کی چاپ سننا مقصد یہ ہے کہ اب تک لوگ موجود تھے آس پاس لوگ تھے لفنانے میں شریک تھے مسل دے رہے تھے جہازہ پڑھ رہے تھے قدموں کی چاپ جو جانے والوں کو سنائی دی مقصد یہ کہ اب لوگ تمہارے پاس سے چلے گئے ہیں اب تم اکیلے بچے ہو پھر قبر کے اندر جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہوتا ہے اس میں مقصد ہے آپ تو یہ اگر وہ سن رہا ہوتا تو اس میں کوئی قدموں کی چاپ پہن کرنے کی کوئی اہمیت نہیں وہ تو بہت سی بڑی سی چیز سن چکا ہے اس سے پہلے سے اور اس کے بعد بھی سن رہا ہے اس سے پہلے بھی سن رہا ہے خاص قدموں کی چاپ کیوں کی گئی قدموں کی چاپ کو چھوڑیے بعد میں جو لوگ آتے رہتے ہیں روزانہ لوگ آتے ہیں وہ ہر وقت سن رہا ہے ان کی تو قدموں کی چھاپ کا ذکر اس موقع پہ آیا ہے کہ اب وہ حساب کتاب کا خاص وقت تھا تو وہ اس وقت اس کو سنائے گے آخری حدیث اس بارے میں یہ ہے کہ ہم سب حدیث جانتے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو میرے دن ہے کسب کے ساتھ درج سے پڑھنا چاہیے آپ کے علم میں ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ لِلَّهِ عَمَّتِ عَمَّتِ <الصلاة> کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیاح فرشتے ہیں جو کہ امت کی طرف سے میش تک سلام پہنچاتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت وہ ان تک سلام پہنچانے کے لیے فرشتے پہنچا رہے ہیں باقی لوگ کو سن رہے ہیں کیوں فرشتے پہنچانے رہے ہیں ہم سنتے ہیں ہم بات تو سن سکتے ہیں, ہیں میں ہمیشہ سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ حد بیان کرو کہ کچھ ہمارے آتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہ نے ہر جگہ سن لیتے دوسرے آتے ہیں بولتے ہیں کی پاس جگہ سن لیتے ہیں دور سے نہیں سنتے کیا حد اس کی کون تحقیق کرے گا کتنے فاصلے سنتے کتنے سے نہیں سنتے آپ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ سے خبر کے درمیان ابھی تین دیواریں ہیں پھر وہ جالی لگی ہوئی ہے کارپیٹ ہے وہ چھرتی وہاں بھی کھڑا ہوا ہے اور سارے وہاں اتنے رکاوٹیں ہیں اور آپ سلام پڑھیں السلام علیکم وہ سن لیں گے اتنی فاصلے سن اور اگر آپ اپنے گھر سے پڑھیں گے تو نہیں سنیں گے ریسا یہ قول کہ قریب سے جناب سن لیتے دوسری سنتے اس میں زیادہ تنقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں لیتے ہیں وہاں دفن مٹی ہے سب کچھ ہے کیسے وہ سن لے جا کی بات کو حد بیان کرنا پھر کہاں سے آئے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں جو مسئلہ واضح ہوتا ہے امام شوکانی امام القرطبی امام عبدالقیم اور ابن قیم کا نہیں ابن قیم التعمیہ کا دوسرا موقع سلسلے میں ہے خیر بہت سارے احم کر کرام کا موقع یہی ہے کہ امام بحقی کا امام البانی کا کہ یہ جو کچھ احوال ذکر ہوئے ہیں یہ سوائے مخصوص ہے اور مجھے احمد الشرف حاصل ہے کہ میں نے شیخ عبدالمس احباب حضرہ اللہ سے یہ مسئلہ خود پوچھا تھا جو ہمارے ایک دوست نے سوال میں سے پوچھا تھا تو یہ میں نے اس سے خود پوچھا کہ ان احادیث کی کیا توجہ بیان کی جائے گی تو شیخ نے یہی جواب دیا مجھے کہ یہ مخصوص ہے ان احوال کے ساتھ ان موقعوں پر جہاں سننا ثابت ہے بس وہی اللہ کے نبی صلی سب میں سر معاملہ ہوا تھا مخصوص لوگوں کا عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے عام لوگوں کے لیے جو کہاں آیات ہیں اور آحری سے اسی سے انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے شروع ٹائم ہے آپ لوگ کی بیٹری کا کیا صورت ہے لائف ٹائم بیٹری ہے اگر مان بھی جائے جی اس میں مزید آپ اگر مان بھی لے جائے سنتے ہیں چلے مان لیا ہم جیسے دنیا میں ہیں ہم سن رہے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں پر قادر ہیں جو چیزیں ان سے مانگتے ہیں جب انسان زندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد فرض کر لیں چلے ہمارا سب کا عقیدہ ہو گیا جو لوگ سنتے ہیں جیسے دنیا میں سنتے تھے تو کیا دنیا میں سنتے تھے زندہ تھے اگر ان سے بیٹی بیٹا مانگتے یا ان سے شفا مانگتے تو کیا دے سکتے تھے ہمیں نہیں دے سکتے تو مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں چلے مان ہی لے ہی ختم کر دیتے ہیں کہ چلے سنتے ہیں اسے یہ جھگڑا ہی ختم کر لیا جائے اور کیا کہ کی چلے ہم؟ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ کی وہ سنتے ہیں جیسے تمہارا اب سوال یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں دنیا میں سنتے تھے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ کے سل کے حدیث صاحب کے سامنے آئے تھے فاطمہ سے کہا کہ تمہیں جو مانگنا مانگ لو میرے مال میں سے میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا اور آج آپ ان سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دیجئے ہماری مشکلیں دور کر دیجئے ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے تو جب زندہ تھے نہیں کر سکتے تھے تو مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں اگر فرض کر کہ وہ سنتے بھی ہیں تو جبکہ صحیح مسئلہ اس کے اندر یہ شیخ نے فرمایا کہ مخصوص حالات میں ہے ورنہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں اصل یہی ہے اور یہی فطرت بھی ہے اس لیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں سنتے ہیں تو ہر انسان کی فضرت یہی کہتی ہے کہ مر جانے کے بعد انسان نہیں سنتا ہے جی ہاں اور آگے بڑھ چکے ہیں دو باتوں میں एक तो वो कहते हैं कि हमारे अलिया जिंदा है मुर्दा ही नहीं आप खुर्दा कहते हैं हमारे अवलिया तो सब जिंदा है वो तो पर्दा कर गए हैं वो तो थोड़ी देर के लिए उनके क्लम्भे के लिए मौत आईदी जिंदा है आ, तो आप खुर्दा क्यों कहते हैं वो तो जिंदा है वहाँ आप सुनने के बाद नहीं सुनते हैं हो जाते हैं तो नहीं सुनते हैं एक छोटी बहुत वो तो बड़ी मौत छोटी वो बड़ी मौत जी अच्छी बात है تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگتے ان سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے وسیلہ ہے یہ دو ان کے اہم وہ ہے وسیلے کے تعلق سے میں ایک راوی کا ذکر آیا آدمی بھائی کی یہ بات سن کہ کسی سے ملنے کی یاد ہے وہ بلی صاحب جمع ہوتے ہیں ہاں تو بولتے ہیں کہ وہ پلا لڑکا کی جو ہے نا حاضری وہاں کی آتی ہے ہاں خبر میں آئے اگر آپ سے کہوں گا کہ آپ جواب مانگنا چاہتے ہیں لوگوں کے اعتراض کر رہے ہیں شیخ بتا رہے ہیں کہ وہ روح کے حلوے دے جاتی ہے کسی کو آپ نے باتیں صحیح کرتی ہیں اس طرح کی باتیں لوگ تلا دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح بات نہیں ہے خواصا اس بارے میں یہ ہے ایسی باتیں یہ واقعات اور قصص ہیں ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے صحابہ کرام میں آپ جانتے ہیں کہیں کہیں مسائل میں اختلاف بھی رہا بعد جنگ تک بھی پہنچ گئی بعد میں امت کے لوگوں کے مسائل آتے جا رہے ہیں سب چیزیں کس موقع پر صحابہ کرام نے فرمایا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں آگے فرما دیں کہ کیا کرنا چاہیے اسے موقع پر اور اگر نیک سو کا گیر ہونیا میں ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ سے سب سے زیادہ حقدار تھے کہ اپنے صحابہ کے کے لیے وہ اس دنیا میں آتے ان کی ارشاد کرنے کے لیے بہت زیادہ تفصیل سے بات ہے اچھا میں ابھی یہ جو تھوڑا ٹائم جو بچ گیا ہے جلدی سے ہم لوگ جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ وداعت کی ایک لسٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی اس میں کچھ نہ کچھ اضافے کریں پہلے میں آپ کو ایک لمحہ جگریہ بیان کروں گا کہ جو ہمارے جو قبور کی وداعت حالات متوجہ رہی ہے ہمارے جو کبور کی بداعت جو منتشر ان کے انتشار کی وجہ کیا ہے یہ بھی سوال ہے نا بہت ہیں گنتے ہیں بیٹھ کے ان کے انتشار کی وجہ کیا ہے اس میں میں بات کرتا ہوں پہلی وجہ یہ ہے کہ دین کا جو حقیقت ہے اس سے لوگوں کا نائل ہونا جہالت یہ سب کو ماننا پڑے گا اور یہ میرا اور آپ کا جو شیئر نے بات کے آغاز میں تو یہی تھی بات کہ ہماری یہ بڑی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور لوگ یہ اصلاح کا ذریعہ بنے یہ سب جو باتیں کرتے ہیں قبروں کے بارے میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی مین وجہ یہ ہے کہ جہالت ان کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کتاب کتابوں سنت میں کیا ہے پتہ نہیں دوسرا ہے جھوٹی اور موضوع روایتیں کا عام ہو جانا جس میں طرح طرح کے عقائد لوگ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں عبد بن بید اسلم نام کا راغی میں نے ذکر کیا سامنے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ عام بندے سے ملے آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی کیا جواب دیں گے وہ جب انہوں نے نبی کا وسیلہ دیا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی نہیں سنا کہ لوگوں نے بات آدم کی توبہ سے قبول ہوئی ہے تو ہماری نبی کے وسیلے کا بتا کیسے کون دعا قبول ہوگی آپ نے دلیل گیا اس کی دلیل مستدر صحیح ہے امام حاکم نے صبوئی کی عظیم الشان تعریف اس میں روایت موجود ہے آپ کیا کریں گے بھائی صاحب حدیث درت واقعی روایت موجود ہے بتائیے لیکن ہمیشہ ہم لوگ کے عوام الناس اور آپ و طالبت غائب ہیں میں ہمیشہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اندر علم الحدیث کا اور حدیث کے کچھ قواعد کا ذوق ضرور پیدا کریں اور پیدا کریں ماشاء کے پاس الحدیث علما ہے جو حدیث کے تخصص علماء ہیں اصول حدیث کی بنیادی معلومات ہونی چاہیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو طلباء کو یہ حدیث میں محاکم نصوری نے ذکر کری اور کہتے ہیں حدیث ذکر کرنے کے بعد فی ہی عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس حدیث کی سند کے اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم نام کا راوی ہے اپنی کتاب ہے المدخل المت خلص صحیح محاکمی کتاب ہے وہ ہے راویوں کے احکام کے بارے میں وہاں انہوں نے راویوں پہ حکم لگائے اپنی کتاب مسترق کے اندر بہت جگہ پہ راوی پہ حکم نہیں لگا ہے اپنی کتاب ہے المت خلص صحیح جو آپ کہہ لیں گے تمہید مقدمہ ہے ان کی اصل کتاب کی طرف اس میں انہوں نے راویوں پہ احکام جمع کیے ہر ہر راوی کے اوپر اس کے بارے میں کہتے ہیں اپنی کتاب البتخیر صحیح کے اندر متفقن نالا بافی یہ راوی سب کا اتفاق ایک کمزور راوی ہے اور مزید بات یہ کہ مستقل ذہین کا جو تباہ ہے اس کے ساتھ ساتھ امام زہری اللہ کا حاشی چھپا ہوا ہے انہوں نے امام الحاقی کی کتاب کی تلخیص کی تھی تو اس میں انہوں نے حادثہ حکم بھی لگایا تھا وہ ساتھ چھپے گئے دونوں کتابیں آپ دیکھیے امانت دار کچھ مولوی لوگوں کی امانت دیکھیے ٹیکسٹ اوپر لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ پڑھ لیں گے یہ نہیں پڑھیں گے عبد الرحم زین اسلم نامگر اس میں موجود ہے جس کے بارے میں رائٹر جو مول کے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام کتاب ہے وہ ضعیف ہے ہاشیہ ساتھ ہی اسی پیج پہ موجود ہے امام زہبی کہتے ہیں بل موضوع بلکہ یہ روایت موضوع اور من گھرٹ روایت ہے امام مذہبی رحم موضوع کسی آج کل کے وہاں ملانا وہاں بھی ہم نے نہیں موضوع کو حافظ صحابی رحمہ اللہ جن کا یہ بھی کہتے ہیں جی ہم احترام کرتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ موضوع امن روایت ہے یاد رکھیے جاہل لوگ یہ علماء جو علماء سو ہیں وہ اپنے مطلب کی بات لے لیں گے اور آگے جو یہ بہادر کرار موجود ہے یہ کٹ کر دیتے ہیں جبکہ ساتھ چھپی ہوئی کہہ رہے ہیں بلکہ کیونکہ روایت ہی موضوع بن گھاٹ ہے کیونکہ اس میں اور بھی کچھ علتیں موجود ہیں اسباب میں سے ایک سب کیا ہے موضوع احدس کا جھوٹا ہونا تیسرا سبب کیا ہے جہالت کی ایک مثال کہ جہاں بھی جاتے ہیں نا قبروں پہ مزاروں پہ اولیاء کے درباروں پہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے مزار کے متولی ہاں گدی نشین صاحب اور ان سے آپ ملیں گے نا جب بھی وہ بارے آئے ان کے انٹرویو بھی آتے ہیں بہت سارے نا اخبارات میں اور سنائیے کرامات سنائیے جناب عرص کے موقع پہ تو وہ پتہ نہیں کیا کیا ایک شخص آیا اس کو یہ مل گیا ایک شخص آیا اس کو روٹی مل گئی ایک شخص آیا بابا ایک بابا سورج ہے پاکستان میں بابا سورج ہاں ان کے پاس کھانے میں کچھ نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے آٹا دے دیا ایسی بس تو انہوں نے سورج کی طرف ہاتھ کیا دو روٹی پک گئی سوال یہ کہ ہاتھ کی نہیں پکا سورج جب خرید آخری روٹی پکا دی تھی گرمی دیکھے تو ہاتھ تو کچھ نہیں ہو میں لاستاخ رولا تو اس طرح کی مقصد یہ ہے کہ خبروں کے متولی ہوتے ہیں وہ جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں اس وجہ سے بہت سی بداعت جو ہے وہ جنم لیتی ہیں عام لوگ بولتے ہیں باقی یہ باتیں بتا رہے یہ سب کچھ ہوگا چوتھا <تصالح> سبب جو میرے پاس موجود ہے میں نے کتاب سے مسائل لیے ہیں یہ والے انہوں نے کہا علماء سنت کا تصابل کہیں کہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کچھ علماء کے اندر یہ ایک روش بن چکی ہے کہتے یہاں یہ خبروں کے مسائل جو ہیں توحید کے مسائل عقیدے کے مسائل یہ پرانے مسائل ہو گئے شاید کو ایسے کچھ لوگ ملے ہوں متبر سنت اچھے علماء کہتے ہیں لیکن ان مسائل کی اویئرنیس ان کے اندر نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ مسائل پرانے ہو ابھی لوگ اس میں نہیں ہیں وہ کسی بھی دربار پہ آپ جائیں آج انڈیا پاکستان میں پوچھیں اس دربار میں رش بڑا ہے کہ کم ہوا ہے پہلے چھوٹا تھا اور چھوٹا ہو گیا یہ پہلے چھوٹا تھا اب اور بڑا ہوتا جا رہا ہے ہر سال اس کے فنڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے اب جب یہ سب کے مشاہدے کی بات, بات ہے بات تو علماء سنت اور علماء سلف کو ایسی بات کے اگر ذیب نہیں دیتا کہ ان مسائل کے علاوہ بھی اور مسائل ٹھیک ہے مسائل اور بھی ہیں لیکن ان مسائل کی اہمیت یہ آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے اور میں تاکیق کروں گا میرے سہیل بتا رہے تھے کہ شیخ مختار رفت اللہ کا در شہ توحید کا تو آپ سب حضرات ضرور کوشش کریں جو آپ موجود ہیں کہ جو اس درس میں ضرور شریک ہوں کتاب و کے مسائل عام مسائل نہیں ہیں وہ اللہ ہی بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس میں جو جو مسائل آ گئے ہیں 66-65 اس کے ابواب کے اندر اتنی جامع توحید الوحیت کے اندر کوئی اور کتاب ہمارے پاس موجود نہیں یہ بہت سے علماء کا دعویٰ ہے توحید الویت کے اندر اتنی جامع کتاب کوئی اور موجود نہیں تو آپ کو ان ضرورت ہے مسائل کی علماء سنت کو ضرورت ہے کہ وہ لوگ کے سامنے مسائل بیان کریں اسی طرح بہت ان کے اسباب میں سے ہے بہت سی حکومتوں کا ان جگہوں کو پروموٹ کرنا جا کے وزیر صاحب یا خلا صاحب شریک ہوتے ہیں ان کے عرس میں ان کے آغاز میں اس وجہ سے بھی ایسے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور اسی طرح علماء سو اور ان کی بات ان کی باتیں ہیں اور ساری پھر اس میں اور بہت سی باتیں ہیں غلو کرنا نیک میں غلو کرنا آثار کی تعظیم یہ سب اس کے اسباب ہیں اچھا <coughs> اب جو بجاج اور حرام کردہ امور ہیں جلدی سے آپ کو بتانا شروع کرے تھوڑے تھوڑے کی کور کی مندر کیا چیز کرنا حرام ہے بداعت کیا ہے کیا چیز بدات ہے سندھا کرنا ہو تو بل حرام میں آگے گئے اس کو شیک میں سا شامل کر لیجیے قبر کو بڑا بنانا اونچا بنانا یہ بھی حرام کام ہے اس سے اللہ کے نیز میں منا دیا قبر کے پاس جا کے نماز پڑھنا اور قوان پڑھنا حرام وہاں لگی دعا کرنا اس کے وائٹ طور پہ دعا کرنا یہ بھی ثابت نہیں اسلام قبر پہ روشنی ڈالنا اس کے بارے میں سخت وعید رہی ہے فرمایا کہ برے لوگ جو ہیں وہ قبروں پہ باقاعدہ روشنی کرتے ہیں یہ آپ ذکر کیا جو حبشہ سے آئی تھی تو اس نے سگما اس کے بارے بتایا چادریں چڑھانا آئے تھے کرسی لکھنا قرآن کی آئے تھے لکھنا آپ ایسے کوئی نے اپنے کسی علاقے میں جو آپ سب مختلف علاقوں کے بھائی بیٹھے ہوئے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو نوٹ کی ہو جو آپ کو لگے کہ اور جگہ پہ نہیں ہوتی اگر آپ کے علاقے میں نہیں دیکھی ہو آپ نے بتایا سب تلم کے بعد جا کے وہ رو کو بولتے ہیں رو بھاوے رو بھواتے ہیں آزان دیتے ہیں بہت سارے لوگ قبروں پہ گندم ڈالنا یہ ہمارے باقی قبرستان میں بہت ہوتا ہے لوگ باقاعدہ بےچارے انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی دالوں کے اتنے بڑے بڑے دو دو کلو بھی دال لے ہیں اور ہم سے ڈال لیتے ہیں تو بے وہ رو پڑتے ہیں بھائی ڈالے بقی میں ہی ڈالنی ہے بھائی کیونکہ کچھ نے سنایا کہانی اس پر اور اس پہ کہانیاں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں کیونکہ جناب یہاں جو کبوتر ہیں نا وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے کبوتر ہیں انہی کی نسلیں ہیں ان کو کھلاؤ گے تو بڑا فائدہ ہوگا ایک صاحب نے کہا کہ یہ کبوتر ہے یہ حضرت فاطمہ کا ایک چھوٹی سی کبوتری تھی سب اس کی اولاد سے ہیں تو آپ جانتے نا کہ پھر وہ کس سے کہانیاں بنتی تو ہمارے نہیں لیتی اس پہاڑ کو چھو رہے کیوں چھوپ رہے ہیں یہ پہاڑ چلنا شروع ہو گیا تھا یہ پہاڑ رک گیا تھا اس پہاڑ پہ ایسا میں نے ملے کہہ رہے ہیں سعودی گورنمنٹ ایک پہاڑ کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے کافی سالوں سے وہ ٹوٹ نہیں رہا اس سے رکشا جی وہ کیوں ٹوٹ رہا کہہ کیونکہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہمارے تھوڑا سا اس میں تو وہ ہے تھوڑا سا اشکال اس لفظ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے چھاؤں میں بیٹھے تھے تو یہ اب ٹوٹ نہیں رہا اسے اللہ اکبر انہوں نے کہا مکہ کے درخت پہاڑ تو بڑے گستا ہیں مکہ کے پہاڑ اللہ کے ففٹی 53 سال گزار دی آپ نے وہاں پہ کوئی ایسا پہاڑ ہوگا جہاں پہ کبھی آپ نہیں بیٹھے ہوں گے وہ تو سب ٹوٹے ہیں جبل عمر بن رہا ہے جبل غلام بن رہا ہے مکہ کے تو جو گھر بنے ہوئے سارے تقریبا سب پہاڑ ٹوٹے ہی بنے ہوئے اللہ معاف کرے مکہ کے پہاڑ بڑے گستاخ تھے وہ چھڑ گئے اور یہ کہ قبروں کے حوالے سے اور تاجین کے حوالے سے نا طرح طرح لوگوں میں باتیں اور بھی بات بتائے کبروں میں جا کے بیٹھنا اور سمجھنا کہ روح آتی ہے اور فیض و برکات ملتی ہے یہ افسوس کے ساتھ جو کہے جاتے ہیں صوفی حضاد اقسام مہیم ہاں جی بندی حضرات اس میں شامل ہیں ان کے اقابر نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو کہ بہت خطرناک بدت میں شامل ہے کہ اپنے اولیاء کی قبروں کے پاس بیٹھ کے فیوز حاصل کیا کرتے تھے وہاں سے فیض ملتے تھے ان کو کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ وہ بربی لوگ بڑے سب مخالف ہیں اور ان کے بعد انکار کرتے ہیں بھی قبریں وارانہ غلط ہے کیونکہ کچھ ان کے ایسے بھی کرتے ہیں ایسے علما ان کے کچھ ہیں جو بربی کرتے ہیں لیکن اپنے کی بہت سارے وہ عقائد دیتے ہیں جس میں ان کا آپس میں پورا پورا تھا پورا پورا اتحاد چلا رہا تھا ان میں سے یہ بھی تھا قبر کے پاس بیٹھ کے اس کے فیوز و برکات اس سے حاصل کرنا ہاں ای ایک مسئلہ ہے کہ قبر کے اوپر درخت لگانا ہاں تو یہ تو اللہ کے نبی اس نے لگایا تھا صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے عجیب ہو یا ایابی ہاں اور وہابی صاحب اس کا جواب دیں گے اللہ اللہ کے نیسبی خاص تھا کیا دلیل ہے خاص اللہ کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ اس میں عذاب ہو رہا ہے اگر وہ درخت میں علماء کی آپ نے گر کو یقین ہے کہ اس میں گناہ گنا عذاب ہو رہا ہے یعنی یہ اللہ کے ساتھ ایک وہ ہے نوز اللہ فضنی ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں آپ بدگمانی رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی اس کو اداب ہو رہا ہو چلو جی کہیں نہ کہیں کہیں لگا دو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی سر نے کیا فرمایا تھا کہ اب اس کو عذاب نہیں ہوگا ہم نے کہا کہ جب تک شاید یہ کوئی علامت کے طور پر ہم نے ٹہنی لگا دی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارہ میں شفاعت کے ذریعے ان کے عذاب کو کم کریں گے مطلب آپ کی دعا کی وجہ سے یہ عمل ہوا اور وہ اللہ کے نبی سم کی دعا تھی اس کا پورا ہونا یقینی تھا میرے اور آپ کی شپاعت اس میں قبول ہوگی جی کیا پتا اس بارے کے اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاہم سلف منہج سلف کون سے صحابی رسول صلی اللہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا یہ کام کرنے کی وصیت کری لوگوں کو جی وہ کہتے ہیں وہ درخت لگا دو وصیت کرتے ہیں تاکہ زندگی میں ادای نہ ہو درخت لگا کرو اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ بس اس پانی ڈالتے رہنا آگے میرا کام جو ہے اسی طرح کلیئر ہو جائے گا ہاں کچھ نے کہا کہ جی ٹہنی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی اس لیے وہاں پہ نہیں ہوتا کچھ کہتے ہیں ٹہنی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس لیے عداب نہیں ہوتا درخت لگاؤ گے تو وہ پتے اللہ کا ذکر کریں گے تو عداب نہیں ہوگا کچھ دل کے بعد کہتے ہیں تو جواب یہ ہے تو آن کی آئے تھے وہ امی شی اللہ حمدی ہر ہر شہر اللہ کی تذیب عاد کر رہی ہے تو جو قبر کے اندر کی مٹی ہے جو اللہ آف کرے وہی ہو رہا ہے وہ جگہ جو قبر کی اینٹیں ہیں وہ گزر اللہ کا ذکر ادا کر رہی ہیں تو خالی یہ ذکر ادا کرنے سے کون سا آزاد بچ اسی لیے ہمارے کچھ لوگ پہنچ گئے کہ قرآن کو ساتھ دکھنا رہے قبر کے اندر کہہ رہے ہیں جی قبر میں قرآن ہوا تو رب تعالی ضرور پر رحم فرمائیں گے اور اس کا لابھ نہیں ہوگا اس لیے آیتے لکھ رہے ہیں کہتے ہیں جی ہم لوگ گستا کرتے ہیں آئےتے لکھتے ہیں قبروں پہ بیٹھ کے آیت کرسی اور, اور سب کے سب جانتے ہیں قبرستانوں میں کتے بلیا یہ ہمارے ہاں نارمل ہے کہ ہر وقت آئے ہوتے ہیں گندگی بھی ہوتی ہے بارش بھی ہوتی ہے کیچڑے بھی آتی ہے پھر بھی آئےتے لکھتے اور آدھے سے لکھتے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کو اس طرح سے عذاب نہیں ہوگا تو یہ سب کسم آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا قاعدہ شریع قاعدہ واضح ہے جس کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہمیشہ مسلم کی روایت عائشہ کی روایت جس نے وہ عمل کے لئے اس نے ہمارا حکم نہیں ہے یعنی کہ دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے اچھا سمجھ کے بھائی سمجھ کے جو عمل کیا دین سمجھ کے ہمارے دین میں وہ نہیں تو وہ عرض ہے وہ قابل قبول نہیں ہے وہ اس کے بو کو جائے گی بلکہ اس اس کو عذاب بھی ہوگا اور بھی بات ہے اہم क, قبروں کی مداس کے بارے سے قبروں کو سجانا بھی اس شامل ہے آپ جانتے ہیں ہمارے ازان دینا جائے گی وہاں اور ہر چیز پینڈنگ ازان دینا ازان دینا جائے تو اقامت بھی جائز پھر نماز بھی گاڑے دیتے ہیں پہ ایک ہم لوگوں نے تو کہا کرتے تھے چار منٹا ہو جائے گا میں سب لوگ ابھی تک کہا کرتے تھے کہ نماز جنازہ میں ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو ادان دے دی جاتی ہے تو پھر کیوں دے رہے ہیں دوبارہ ادان جب ادان دے دی گئی پہلے جب بچہ پیدا ہوا تو دوبارہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں مطلب جو غریبی اور جمندی اثرات اس پر رد ہے کہ بھائی ابھی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے جنازے کی نماز میں اس لیے ادان نہیں ہے کہ بچے کی کان میں ادام دے دی گئی اب جو ہے ادام دے رہے ہیں ابھی تو تمہارا یہ عقیدہ تھا اچھا سے ایک سوال کرے گا ابھی کہ آپ لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں قبروں کو تعمیر کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر تو تعمیر ہوئی اتنی بڑی ہاں اب بتائیے وہ بھی حرام ہے یعنی کہ اگر کوئی اس میں حکمتیں ہوں مسئلے ہوں تو تعمیر کر دینے چاہیے اگلا بولے گا یار اگر تعمیر نہیں کریں گے تو ہمارے ولی کی قبر ختم ہو جائے گی بارش آئے گی تو تعمیر کرنا چاہیے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے بات سمجھیے آپ جو ہے ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ امت اسلامیہ کے اندر کسی بھی عمل کا وقوع ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہمارے لیے حق کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا آپ کے صحابہ کرام نے وہ عمل کیا جو عمل ان کے دور میں نہیں تھا ہمارے صحابہ کرام نام خردی کے دور میں جو عمل نہیں ہوا جس پر صحابہ کرام نہیں تھا وہ عمل دین اسلام میں حجرت ہی نہیں ہے آج تو قبروں پہ بیٹھ کے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں آج بہت سے لوگ قبر کی زیارت کے اندر اپنی حالتیں پیش کر رہے ہیں جو جو چیزیں وہاں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ ٹھیک اور چوکی ہو جائیں گی تو یہ رکھیے گا کہ وہاں سب سے پہلے جو گمت تعمیر ہوا ہے وہ سلطان کلاون نے سن 678 میں تعمیر کیا 678 اس سال نہیں بولے گا آپ لوگ کو انشاءاللہ 678 سلطان خلاف نے یہ گمبا نے جس کے آپ لوگ سنتے تھے فضائل اور ناتے اور بتائیں کیا کیا اور مجھے ملے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ایک صاحب ملے کہہ رہے ہیں کبھی آپ نے ملے تو کہہ رہے ہیں ایک صاحب مجھے ملے کہہ رہے ہیں کہ کیا ابھی آپ نے گنبر کے اوپر سے کبوتر کو گزرتے ہیں دیکھا ہے میں نے کہا کیا سمجھا نہیں سوال آپ کا کبھی دیکھا ہے کبوتر گزرا ہو گنبر خزرا کے اوپر سے میں نے کہا میں نے نہیں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں جس کے میں اتنا ٹائم سر کہوں کبوتر کو دیکھوں گزار رہا ہے کہ نہیں گزر رہا اچھی بات ہے آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی کبھی نہیں گزری کبوتر وہاں سے میں نے کہا کھانے کاما کے اوپر لوگوں نے دیکھا ہے کہ چڑیاں بھی گزرتی ہیں کبوتر بھی گزرتے ہیں تو پھر کیا مقصد کہنے کا اس کے بارے میں اس کا سایہ نہیں ہے نہیں اصر کی نماز سے پونا گھنٹہ پہلے جتنے وہاں بھی ہیں جا کے پہنچے ہیں وہاں پہ ان کو اس کا سایہ نظر آ جائے گا اصر کی نماز سے پونا گھنٹہ پہلے سلام پڑھ کے باہر نکلتے نا آپ کو وہاں پہ سایہ نظر آ جائے گا اس کا تو طرح طرح کے طرح طرح کے جو اس کے واقعات وہ جو دارمکی روایت ہے اس میں کمزور روایت ہے مالک کچھ دار دیگر راوی ہیں اس پہ کمزور روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی تو اوپر سے کمبر کھول دیا گیا تو سب کمزور روایت ہے دارمی میں روایت ہے اس میں تین راوی کمزور راوی ہے تین راوی کمزور راوی ہیں تو ہمارے کچھ لوگ پریشان بھی ہو گئے تو اس روایت کو دیکھ کے کہ یار عمل دارمی رزگر کری ہے یہ وہ بھائیوں جب تک حدیث کے حدیث کے قواعد کا ہم اس پہ لاگو نہیں کریں گے تو کوئی بھی روایت ہمارے قابل قبول نہیں ہم کا اصول ہے حدیث کے قبول کرنے کے اصول ہے اور یہ آدمی بنیں تمام حادیث کی دعوت موجود ہیں خطیب باداری سے لے کر ابن سلاح سے لے کر ابن حجر سے لے کر ابن سیوتی سے لے کر سب نے مسترع کتابوں میں یہ شروع لکھی ہیں کہ راوی ضعیف نہ ہو بینگا سے جواب یہ ہے کہ یہ عمل جو ہوا ہے گمت کا تعمیر ہونا پہلی بار یہ ہوا ہے ساتویں صدی کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ کے صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا آگے سے لوگ کہیں گے جی آپ اس کو گرا کے بھی دیتے ہیں。کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو گرا دیا جائے طلطبہ بیٹھے ہیں ہم اس لیے مسئلہ بات کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کو تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہم نے اپنے مشاہد سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ سیدت ابراہیم کے طریقے پر نامین کر دیا جائے احمد ابینکہ آپ جانتے ہیں کہ جو حتیم ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا اس کا اکثر حصہ تو اس طریقے پر کھانے کعبہ کی تعمیر کرنے کی خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے عائشہ سے کہا کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ ہیں فتح مکہ کے موقع پر بہت سے لوگ ہزاروں لوگ اسلام لے کر آئے تھے اگر تمہاری اس قوم کے لوگ نئے نئے اسلام لے کر نہیں آئے ہوتے تو میں اس کو دوبارہ توڑ کے دوبارہ سے اسی تک تعمیر کرتا لیکن چونکہ وہ بچپن سے اسی علاقوں میں رہے ہیں پوائنٹ کیا ہے کہ بچپن سے اسی کو دیکھتے رہے ہیں اس کی عظمت اور اتنی دیر میں بیٹھ چکی ہے کہ خطرہ ہے کہ وہ تنفر نہ ہو جائے کوئی اس میں نقصان نہ ہو جائے اور زیادہ تو اس بڑی مسلح کو دیکھتے ہوئے اس چھوٹے ایک مقصدے کو بردار رکھے جائے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ان کہتے ہیں اس کی یہ مثال ہے کہ ابھی دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو کتنا نوزب باللہ قبوری لوگوں کا ایک رواج ہے اور وہ پھیلے ہوئے ہیں ابھی بھی سعودی عرب کے بارے میں کس قدر پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں دنوں رات آپ خود سوچئے آج کل کے حالات کے اندر اگر یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ گنبد وہاں سے ہٹا بھی جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہو ہے بہت سے وہ مسلمان جو قلبی طور پہ سعودی عرب کا احترام بھی کرتے تھے محبت بھی کرتے تھے ہو ہے وہ بھی بڑے یا زیادہ علم نہ ہونے کی وجہ سے الٹا ہو جائے تو جو توحید کی دعوت ان تک پہنچتی ہے جو اور مسئلے حاصل ہو رہی ہیں ان کے سودے آنے کے بعد ان کو دعوت کا موقع ملتا ہے حج کے موقع میں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سعودی گورنمنٹ ایک خاص احتجام کرتی ہے دعوت کا لوگوں کو دعا, دعا خاص کرتی ہے اردو اور دیگر زبانوں کے ہم لوگ جامعہ اسلامیہ کے خالی چار سو سے پانچ سو اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹی رہتی ہے حج کے دنوں میں وہ مسجد نبوی اس کے ہاتھے میں بقیر ان جگہوں پہ دعوت دیتے ہیں یہ سب بہت سی اس سے حاصل ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے وہ عمل ہم اس پہ راضی نہیں ہے اس پہ خوش نہیں ہے لیکن وہ کچھ مصلحاتوں کے تحت وہ رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری امت کو سمجھ دے توحید کی دعوت ہر جگہ عام ہو جائے سدت پھیل جائے ہر جگہ پہ تو یہ ان سے پہلے جہاں پہ شرک یا ہو رہے ہیں ان وہ ان کے ختم کی پہلی باری آئے گی جہاں شرکیہ عمل ہو یا ہے یہاں مطلب شرکیہ عمل نہیں ہو رہا ایک یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے لیکن جہاں شرکیہ عمل ہو رہے ہیں قربانی رہی ہے اور نظر و نیاز کی ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک برمار ہے وہ زیادہ ضروری ہے اس سے اس میں آپ کو دونوں ہیں کچھ ہو ہوتا گا جلدی ہے ٹائم ہو گیا میرے خاص سے اچھی بات سبحان اللہ اللہ و ہے